اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوم کی بیماری ایگزریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا معذل اللہ اللہ یا اہل لا تغلو دین حکم اے اہل کتاب اے مسارا کے گرو عیسائیو اپنے دین میں ایگزریشن مت کرو غلوم نہ کرو حد سے مت آگے بڑھو بلا تکولہ حق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 بے شک عیسا بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکار نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وکلی متح اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسا علیہ السلام خاص ہے اللہ علا مریم اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے وہ روحم من اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسا علیہ السلام ویسے تو ہم سب منفق تک ہی میں ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح بھونکی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح بھونکی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے.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 اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے رو اللہ میں سے رو نہیں اللہ وہاں بھی یاد اسلام کے لیے رو ہی میں اپنی طرف سے رو دوں تم میں اپنی رو نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخروق ہے یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نور من نور اللہ کا کیڑا بھی کلیئر رہا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایگزریشن کے خلاف ایک حدیث سے بخاری کتاب المدیات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نثارا نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غلو نہ کر عبدہو ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح صنعت کے ساتھ ایک سیابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ما شاء اللہ شیخا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمائے فرمایا جانتا نہیں للہ ادلا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہے وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ کا بندہ ہی مان کے پہ کہنا ہوں میں تو اللہ کا نہیں بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا سیدھا آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریح کر رہے ہیں مستقل بزاد عکائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معذل تکبر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ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 لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ کرے اس سے منع فرما دیا لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک کے اللہ ایسی فتانی تو عیدمی نے بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا آیا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں میں رسول فقد اللہ جس نے رسول کی ساتھ کی اس نے اللہ کی ساتھ کی یا اتنی پڑھتے قرآن سے یہاں تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفروں سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے عطی اللہ عطی رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے مَن يتر اللہ. آیت نمبر 80 لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں تو میں نے من کا مطلب بتایا تھے لہٰذا تصب میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسا علیہ السلام جب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 اللہ میں تھے رسول اللہ نکلے اللہ. اس کو وہ بھی کفر کہیں گے. نورم من نور ہدایت اللہ. اللہ اللہ. اللہ اللہ. اللہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفصیل تبری اہلِ سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے تین سو سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحم ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں مسرت امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرا آ... ضلع النبو امام بھائی کی میں تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا بارہ ربی الابل پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ سے صحیح صنعت کے ساتھ ہے یہ تینوں کتابوں میں اور مشکا شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ پاک ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نور ہدایت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 نور ہدایت ہیں قرآن بھی نور ہدایت صحابہ اکرام رضوان کے فرامین بھی نور ہدایت صحیح بخاری بھی نورے ہدایت صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں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 بحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے اندازے بیان میں شرک کا شاید ہوتا تھا تو تیرہ جون دو آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دو آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اس سے گلا کیا کہ یہ جو آپ بحادت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ ہماؤس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان ہجویری صاحب نے بھی حلولیا کو گمراہ فرکا لکھا ہے یعنی اہل تصو کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے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 کافظ پرانو بیچ میں تو نہیں ہے علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہر پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہنستے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا بحاد الوجود ہے سفیا والا ڈاکٹر جو ہے وہ بہادل الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں دوسرا سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کف یا تلماز اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں تو کی آڑ میں بات انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے تو اس نے ڈاکٹر سار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل دو ہزار دس کو الحمد میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لو جا کر تو یا میں بعض وجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے و رسولی پت امام لا اللہ پر اس کے رسولوں پر بلا تک اور مت کہو کہ تین خدا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 الم بال آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پنجابی کیا جائے گا بندے پتھر بڑھ جاؤ نیبر رگڑے جاؤ گے. انم اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے یکون صبح اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے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 جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے وقفہ کفاب اللہ ہی وکیلا اور اللہ تعالی اکیلا ہی کا کافی ہے علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیا کا رد اور جہلات یہ مینٹر ڈیوائس کی جہلات جو دوسری اسکیم پر ہے اور اہل سنت کا منش درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریز کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلاسفی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 وزڈم تو فلاسفی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی لو آف وزم یعنی لاجک اور وزم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینےٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کریٹیکل سٹڈی آف بیسک بلیو از نون ایز فلاسفی کسی بھی بیسک بلیو کی کریٹیکل سٹڈی کرنا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 اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی سکھ میں عقائد میں آئی اہل سنت اسی طریقے سے اہل تشو ناسبی رافی یزیدی جتنا بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں اب یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن عدیظ میں کوئی نہیں تو قرآن عزیز میں موضاء بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافی یزیدی والا بتلا کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے توحید کے لیے ما فاق الباب ماتح الطباب یہ بھی قرآن عدیز میں کوئی نہیں موجود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 آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف طاویل حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہے سورت الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں اب اس کی کیا طویل کی جائے سماعت کے کہ دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائیں لیکن جب انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں گروس کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکٹریم تھی ایک جہمیت اب ظاہر ہے جب بھی کوئی اسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری اسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں جو اہل عدیث مقبہ فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے مدد کے سب سے قریب سمجھتا ہوں ان میں یہ تھوڑا سا روپ آنا شروع ہوا ایز ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر علم الکلام تو یہ تو ہے علم الکفر ہے یہ طویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر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 تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ معاذ اللہ اللہ کی شام کے لائف جو اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو علاقت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹاگوریکل ڈرائی ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا کہ یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویل کی ایک مثال ہے قرآن سے دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل عزیز ہے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 حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں تجمہ ٹریکٹ کیا بن رہا ہے یقین آدما یا سب الدہر ابن آدم مجھے ازیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو وہ انزہ رو جب کہ زمانہ میں اللہ کا نام اب زہر کے ہی پر بھی نہیں حالانکہ یہاں الفاظ ہے وہ انزہ رو میں ازہر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 کسی نے ترجمہ نہیں کیا سب نے بریٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا یہ تعویل کیوں کرنی پڑی عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں اس میں ملے الفاظ باز ہیں لا بل الا بل کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے ساتھ تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم الکلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیوں میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ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 تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے افزانہ ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہے جیسے قرآن ہے اس کی تعویل یہ کرنا کہ اسٹمرات قدرت ہے یہ سخت جاتی ہے یہ جہمیا نہیں کامنٹس ہیں امام سرمسی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنے اس اور اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی سفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے آسمان پر اترنا تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑ بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی قیدیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ کسی طرح امام مالک بن انس امام مالک سفیان بن اوینا عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء تبا تابعین میں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 جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا کئی جگہ پر آیا اور پر مستبی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تو لہذا یہ احمد اب روی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستفی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق بریکٹ بہت پیارا ترجمہ بجائے کہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرص پر جا بیٹھا معاذ اللہ ترجمہ. یہ بات استعمال کیا. اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق اس کے لیے کوئی تمسیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر تھری وحدرت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب موجود ہو جو میں نے پچھلی بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن ہوئی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تھی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 پھر گناہوں سے کنارا کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتن بولا جاتا ہے فلاں کا تو اڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پرافٹ کے لیے صورت الانام کی آہت نمبر ایک سو باسٹھ میں آیا پل ام نسلاتی و نسخی و محیاتی اللہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے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 ایک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا وہ لبین جہدینہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رائے کھولیں تو پہلے ایک بندے نے مار لی پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سوریہ عمران کی آیت نمبر 31 ہے سب کا بے ڈی یو بے حکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرتا اور اللہ جب محبت کرے گا تو پھر زائر گناہوں سے محفوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے اور جب پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد ڈائریکٹ بننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا کشور مجھوب میں بھی کفر لکھا ہے ایک محی الدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصب میں کئی لوگوں نے ان کا رج کیا شیخ احمد سرحدی جن کو مجدد الحسانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں محیودی ابن ربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ عقیدے تھے اس کا رد خود ایک سوفی نہ کیا شیخ احمد سرحدی صاحب آج سے چار سو سال کا تو وہ عقیدہ تمام تصف کو پریزنٹ نہیں کرتا پوائنٹ نمبر فور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 اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے اپنا ہی مانیں گے انہیں جی ان کو تو آ نہیں سکتا وہ تو بھائیو یہ جو ایک ڈوگری پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز کسی کو بنیاد بنایا سفیا نے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ کشپ ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان سفیا کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بےچارہ جو ہے وہ کافی ڈکلیئر ہو گیا غلام کا دیا نہیں بےچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں سرکھیا کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو اتحاد کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے دن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا رسج پیپر ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اندر پیروی کا جاؤ کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا لا لہ چی رسول اللہ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 حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو صحیح طرح عمر ہوتے اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے وہ بھی نہیں ہے پہلے کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا جیسے حضرت موسا کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ امبیا میں تھے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین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 جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلان بندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا رہے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ جس میں گریٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس فیس کانسٹنٹ جن کو وہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتا یہ فائرل لکھا ہوا ہے یہ سائی کا سمبل ہے یہ سگما کا ہے اس کو پڑھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال چال دیتا ہوں جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا تو اللہ سکھائے نہ اس کو پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے کہ بھائی سب فراڈ ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباس ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے پندرہ سال سے لے کے بیس سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے وہ ان کو پتا ہوتے ہیں اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ دو تین باتیں کریں گے یا یہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی یہ دو تین کیسز ہی ہوں گے پھر پچیس سے لے کر پینتیس سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی جدا ہوا اولاد نہیں ہو رہی ہوگی یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی تین چار وہ تکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے وہ کہیں گے جنہوں دل کا آج جان دیا پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلم تو ان کی بڑی نقد ہوتی ہے معاشرے کے اوپر تو یہ اس طریقے سے نباز ہوتے ہیں بڑے تو کہہ رہے ہو بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو کوئی پہنچا بزرگ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے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 اس ٹاپک پہ وہ بھی ایکسکلوسو گفتگو ہے آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب آ جائیے سورت نسا کا آخری رکو بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں مین گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچواں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا تیرہ آیات کے اندر سات سٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچواں سٹیپ ہے اور وہ ہے روک کا علاج ایکزیجریشن کا علاج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 اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھنے کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے مین وسمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس وقت دلی نہیں ہوتی حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں آبد ہو اور بلند ترین درجہ خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی یار محسوس نہیں کرتا وہ میں حبازت ہی آ گاڑا فتوا بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتوا کتنا گاڑا صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ بھی پھر دیکھتی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی تحابی تابعی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہو میں یہ تن کی ہی جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائیل مکائل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے پار محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وہ یس اور تکبر اختیار کرے یش شروع ہوں تو یہ سب کے سب لوگ قیامت مت اللہ کے حضور جمع ہوں گے سی دھمکی ہے اگلی بات الَّذِينَ آمَنُونَ تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور نیکمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنو نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیکمال کرنے والے بھی مجھو رہ کو پورا پورا اضر دیا جائے گا بہزید ہوں من فضلی اور اپنا فصل سے اللہ تعالی مزید بھی احساس کروا دیں کبھی الحمد اللہ کثیرہ سبحشاد اللہ بکرۃنگ اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے یہ اب کانٹیکٹ وہی چل رہا ہے چاہے وہ عیسا علیہ السلام ہو یا پھر یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے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 اور پھر آگے چل کر کسی چھٹے تمارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفے عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات اللہ تعالیٰ تمہارا عیسا ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور شیخل رحمۃ اللہ کے کہتے ہو تھے جب عیسا ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو ڈیفینیٹلی all ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منسوخ ہوئی اور پھر سورت المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس سے میرا وہ کمفلٹ ہے انداز انکار بھی کہا جاؤ اکتیس آیت ایت میں اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا انہیں کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیں پوائنٹ نمبر جو سٹیپ نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ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 من اللہ کتابوں وہاں بھی ہے آ گیا نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نورے ہدایت وہ میں نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نورے ہدایت ہے صحابہ کے اقوال علیہ مردوان بھی نورے ہدایت اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی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 اما بعد ان فی الحجیت کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعلی دعوت اور اونلی اعلیٰ دعوت یہ قرآن الحمدللہ تو وہ اس کو سن لیں اور آخری اسٹیپ اس میں ہے ام اللہ ددینہ جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم آمنو بلّہ اللہ پر ایمان لائیں گے باہم اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر تعمیل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹتے ہیں وہی لفظ آ گیا اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا جو اللہ کی رسی ہے غدیر خون کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے تو جو اس سے چمٹ جائے گا فیصد خلو رحمتِن ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں مخب میں اور اپنے فضل میں وہ یہ دی سروتم مستقیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا مناقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو اڑسٹھ اور ایک میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا روزک کا راستہ اور یہاں کا آگاہ مومن کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وخدت الوجود اور علمکما کلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو علاج سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرکواری سے بالاتر ہونے کے ہو کر چلنے کی توقع کتاب فرمائے صبحان دکھا اشدولی وما علينا اللل بلا و